اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے فتح کلو اللہ کنتم تمین معذد ناظرین و سام و مشاہدین جیسا کہ گشتہ ہفتے سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ عید کے بعد آنے والے جمعہ میں توک اللہ کے موضوع پر ایک اہم خطاب ہوگا اللہ یہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایمان بھی ہے قلبی عبادت ہے جس طریقے سے عقائد کے بہت سارے مسائل میں لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے گلو اور افراد تنخیص اور کوتاہی مواقع ہوئی ٹھیک اسی طریقے سے توکر اللہ کے معنی اور مفہوم میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کچھ لوگ تو گلو کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکر اللہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اسباب وغیرہ نہ اختیار کیا جائے کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سبب ہی ہے اور توکل کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں صلب صالحین کے عقیدے اور منحج کے خلاف ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس موضوع پر بھی صلب صالحین کا جو منہج ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے جس کے لیے ہم بے حد ممنون اور شاکر ہیں برادر محترم شیخ مکرم جناب فضلت الشیخ عاصر جابری حفظ اللہ کا جنہوں نے وقت رمی دیا اللہ رب العالم کی قربانیوں کو خدمات کو قبول فرمائے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بہت ہی معروف و مشہور دعائی مبلغ عالم دیر مقرر اور خطیب ہیں اور کئی سالوں سے جدہ دعویٰ سینٹر کے اندر دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور یہ ہم لوگوں کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جبیر دعویٰ سینٹر میں بھی بہت سارے پروگراموں میں تشریف لا چکے ہیں اور ہمیں اور اس طریقے سے ہمارے متارین کو سامعین کو انہوں نے اپنے علم سے فائدہ پہنچایا ہے دورات علمیہ میں بھی تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا شیخ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائے تو بہت ساری بیماریاں اور عبا... ہیں، ان کے تناظر میں یہ موضوع رکھا گیا اس سے پہلے موضوع تھا شیخ ابو زہ زمیر صاحب ابد اللہ کا ابائی بیماریاں کیوں آتی ہیں ان کا شرع حل کیا ہے تو اسی سے ملتا جلتا یہ بھی موضوع تھا کہ توکل اللہ کی بھی وضاحت کی جائے اور اس میں سلف صحلح کا جو منہج ہے اس منہاج کو لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے اس لیے اس موضوع کی ضرورت پڑی انشاءاللہ شیخ محترم سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے اس موضوع پر کریں گے توکع اللہ کا معنی مطلب اس کا مفہوم اس کی فضیلت و اہمیت اس کی ضرورت اور اس کے تقاضے یہ ساری باتیں انشاءاللہ شیخ محترم اپنے مخصوص لب و لہجے اور انداز میں آپ کے سامنے فرمائیں گے ہم اور نہ کچھ کہتے ہوئے پھر شیخ محترم سے دوبارہ اعتماد کرتے ہیں کہ شیخ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں اور ہمیں اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں جزاکم اللہ خیر وصل اللہ بنا محمد وعلا علیہ وصحبی اجمائن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد أعوذ بالله من من اللہ رحیم اللہ منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اِلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحَ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُضَحِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وقال سبحانه وتعالى فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وقال عز وجل ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبوه وقال تبارک و تعالی وتوکل علی اللہ وکفا به وکیلا وقال موسیٰ يا قوم ان كنتم آمانتم بالله فعليه توکلوا ان كنتم مسلمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما ظنواك باثنين الله ثالثهما متفق عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتاني وانا نائم فاخذ الصيف فاستيقظ وهو قائم على راسي فقال من فقال لي مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْ الله رواه البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي بِسَنَدٍ حَسَنٍ حَسَنَ الْحَدِيثِ وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ رَحِمَهُ اللهُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عَمَلٍ جَزَاءَ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عَمَلٍ جَزَاءً مِنْ وَجَعَلَ جَزَاءَ التَّوَكُّلِ عَلَيْ نفس لعبده فقال وَمَن يتوكل فهو تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری و باطنی عبادت اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے رازق ہے رحمان و رحیم ہے معبود حقیقی ہے اس کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی رازق ہے اور نہ کوئی معبود ہے بڑی عظیم اس کی شان ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں اس سے پیارا کوئی نہیں اس سے اچھا کوئی نہیں سب اس کے محتاج اور وہ غنی بے نیاز ہے ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اور وہ عطا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے جو اس نے چاہا وہ ہوا جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا سبحان اللہ میں بماشان ہوں سبحان اللہ وبحمی سبحان اللہ العظیم اس کے بعد سلاۃ السلام ہو اللہ کے آخری نبی پیارے نبی امام المرسلین خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہر شر سے ہم کو آگاہ اور متنبہ کر دیا ایک ایسا دین دے گئے ہمارے لیے جو روشن واضح اور سمجھ میں آنے والا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے جیسا کہ آپ نے خود اس کی مثال دی فرمایا بے انتہا صلاح و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی جنت کا راستہ لکھایا مصیبتوں میں کیا کرنا ہے بتایا صبح اور شام کی دعائیں سکھائیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ہم سب کو حکم دیا اللہ صلی وعلی آل محمد کما بارک بارکراہن کے بعد آج سترہ دلحجا چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق سات اگست دو ہزار بیس عیسوی جالیات جالیات کی جانب سے یہ پروگرام لائیو زوم پر منعقد ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور ایک بڑے ہی اہم موضوع کو پیش کیا گیا ہے اور وہ ہے جیسا کہ ابھی حضرت الشیخ ہمارے برادر محترم عزیز شیخ مختار محمدی مدنی حقیب اللہ نے وضاحت کی توقف عن اللہ پر بھروسہ توقف جس کا معنی اردو میں بھروسے کے موجودہ حالات میں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس موضوع کا حق میں ادا کروں میں آپ کو سمجھاؤں پھر میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ پر حقیقی معنوں میں توقل کرتے ہوئے زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین معزت سامعین اور ناظرین ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق بہت ہیں ان میں سے ایک مخلوق انسانوں کی مخلوق ہے جن میں ہم ہیں اللہ تعالی خالق ہے ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ خالق کو لکھے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہ رب ہے باقی سب مربوب ہیں وہ خالق ہیں باقی سب مخلوق ہے مخلوق کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں حیوانات کی اپنی ایک زندگی ہے چرند پرند کی ایک زندگیاں ہیں پرندوں کی زندگیاں ہیں جنوں شیاطین کی ایک زندگی ہے ہم انسان انسانوں میں بستے ہیں ہماری ایک زندگی ہے یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہر مخلوق زندہ رہنے کے لیے اپنے رب کی اپنے خالص کی محتاج ہے رزق پانے کے لیے اپنی خالق کی محتاج ہے دھوپ چھاؤں کے لیے پانی کے لیے رزق کے لیے کھانے کے لیے سانس لینے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تمام مخلوق جو جو چیزیں چاہیے وہ سب پہنچانے والا عطا کرنے والا وہ اللہ رب العبی تو ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے پرندے اللہ کے محتاج جن اللہ کے محتاج شاطین اللہ کے محتاج حیوانات اللہ کے محتاج ہم انسان بھی اللہ کے محتاج ان تم الفقرا او اللہ اللہ نے فرمایا مقدمے کو, کو سمجھا ان تم الفقرا هو اللہ الحمید تم سب اللہ کے محتاج ہیں. اور وہ بے نیاز تعریفوں والا ہے یو ولا والا یا کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہم کھانے کے محتاج اور وہ کھلاتا ہے وہ کھاتا نہیں وہ خالق نہیں سکا مصری کی شعی اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے کھاتا نہیں ہے لاتا خود وسی نہ سو والا ڈو ہمارے زندگی کو سونے کی ضرورت ہے کیونکہ سونے سے راحت ملتی ہے راحت ہوگی نیند ہوگی تو کام کرے گا ہم ہی نہیں دیگر مخلوق بھی سوتی ہے پرندے بھی حیوانات بھی ہم سونے کے محتاج وہ ہمیں سلاتا ہے اس کے فبل سے نیند آتی اس کے نام سے ہم سوتے ہیں یاد ہے آپ کو دعا یاد کیوں نہ ہو اگر روزانہ پابندی سے وہ دعا پڑی جاتی ہے تو یاد ہوگا بسمک اللہم اموت واہیا ایک کروائے اللہ بسمی اموت واہیا اللہ تیرے نام سے میں سو رہا ہوں تیرا نام لے کر اٹھوں گا اٹھتا ہے آدمی الحمد للہ معلوم ہوا ہم محتاج اور وہ لا خود ہو ولا والا نو نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام اسلام کے بارے میں بیان فرمایا کانا یا کھلا پام ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو رب سمجھتے ہیں ان کی پوجا ہوتی ہے ورشپ ہوتی ہے ان کی اللہ نے قرآن میں فرمایا کانا دونوں کھانا کھاتے تھے کون ماں اور بیٹا اور ان کے بیٹے کیا مطلب کھانا کھاتے تھے کھانے کے محتاج جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. جس کو حاجت ہو ضرورت ہو کھانے کے لیے مجبور ہو کھانا ضروری یہ ہمارے استاد جیسا پڑھاتے تھے جنہوں نے ابھیان پڑھایا تو یہ وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں اللہ بتا رہا چاہ رہا ہے کہ دونوں محتاج ہیں اور جو کھانے کا محتاج وہ رب نہیں ہو سکتا ہے پھر کھانے کے بعد نکالنا بھی اس کے لیے ضروری ہے یہ سب انسان کی کمزوری ہے ہم محتاج ہے اور وہ محتاج نہیں غنی ہے اللہ رب العالمین تو جب یہ مقرر بات ہے اور یہ بات سب مانتے ہیں صرف مسلمان ہی کافر مشرق سب مانتے ہیں کہ بھائی سب کو ضرورت ہے کھانے کی پینے کی آرام کی پیسوں کی جس سے کھانا پینا کپڑا حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر جب سارے فقیر ہیں فقیر بیمار محتاج تو پھر یہاں ضرورت پڑتی ہے ایک ضرور ایک اہم ترین چیز کی جو ہمارا موضوع ہے اور وہ ہے توکل اللہ جب وہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں وہ خالق ہے مخلوق ہیں تو پھر مخلوق کو اپنے خالق پر توقل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس پر بھروسہ کریں اس نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں چیزوں کو دیکھیے دنیا میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے انس ہو یا حیوان ہو کوئی بھی مخلوق فائدہ چاہتی ہے فطرت سنیما یہ کہ ہم فائدہ پڑ سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے میں اللہ نے اسباب رکھے ہیں کہ چیزوں سے پیدل سے ہمیں کھانا چاہیے تو اس کے اسباب پیسہ کمائیے لائیے رسک پکائیے کھائیے تو آپ کی بھوک مٹے گی آپ کی یہ ضرورت پوری ہوگی اللہ نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں بیٹھے گا آدمی تو پیٹ تو نہیں بھرے گا اس کا تو پھر وہ محتاج ہوا کھانے کا تو اس پر اب اللہ پر توقع ضروری ہو جاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرے کیونکہ وہ اسباب کو بنانے والا مصبیب الاسباب جس کو کہا جاتا ہے انسان کو نقصان سے بچنا ہے فطرت سلیمہ نقصان کو پسند نہیں کرتی ہے خسارہ نقصان لوت خرابا انسان پسند نہیں کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اسباب اسباب اپنا کر اللہ پر توقل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بچائے صرف سبق کچھ ہر ہر چیز نہیں ہوتی ہے جیسے بات آ گئی آگے گئ, آ رہی ہے تو میرے بتانے کا مقصد اس مقدمے میں یہ ہے کہ ہم سب کو تو توقل کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب اپنے رب کے محتاج ہوئے. تو جب رب کے محتاج ہوئے تو پھر توقل رب پر ضروری ہے اللہ پر بھروسہ کر بھروسہ کریں گے تو چیز ملے گی بھروسہ کریں گے تو فائدہ ہوگا بھروسہ کریں گے تو نقصان اور خسارے اپنے آپ کو بچائیں گے اور یہ چیز ہے زندگی میں. اور یہ چیز ہونی چاہیے اس کا تعلق ایمان سے ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے عقیدہ مضبوط توکل مضبوط دیکھیے ایمان اور عقیدہ جہاں اس میں مضبوطی ہوگی توکل وہاں مضبوط ہوگا جہاں ایمان اور عقیدے میں کمزوری ہوگی توکل میں بھی کمزوری ہوگی اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں تبکل بھی نہیں ہوگا اسی لیے کیا کہا گیا واح اللہ کروں ان کو تو یہ پہلی آیت پر آپ گول کیجئے اللہ, نے کیا اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اگر ایمان ہے تو اللہ جس کا ایمان نہیں ہوتا ہے وہ اللہ پر توقل نہیں کرتا وہ اسباب پر توقل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سبب ہی سب کچھ ہے اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ سبب کو سبب سمجھ کر اس سبب کو پیدا کرنے والا سمجھیے باتوں کو ہاں اس سبب کو بنانے والا رب خالق اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے توکل کا مطلب انسان مہیا موجود اسباب کو اپنائے کسی چیز کو کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنا ہے بچنے کے لیے یہ ہے توکل جو علما نے تاریخ بیان کی ہے کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو فائدہ چاہیے یا تو نقصان سے بچنا ہے یا تو کچھ چاہیے یا کچھ نہیں چاہیے چاہیے فائدہ نہیں چاہیے نقصان ٹھیک ہے پیسہ چاہیے فقیری نہیں چاہیے کھانا چاہیے بھوکے نہیں رہنا ہے کپڑا چاہیے ننگے نہیں رہنا ہے گھر چاہیے بے گھر نہیں ہونا ہے ہمیں فائدہ چاہیے صحت چاہیے بیماری نہیں چاہیے جنت چاہیے جہنم نہیں چاہیے سمجھ رہے نا ایک چیز چاہنا ہے ایک چیز نہیں چاہنا ہے فائدہ چاہنا ہے حاصل کرنا ہے نقصان سے دور رہنا ہے بیماری کوئی پسند نہیں کرتا اسی لیے دیکھیے میں بھی دیکھیے ہاتھ دھو ورنہ بیماری آئے گی ڈر گئے لوگ نہیں چاہیے بیماری بیماری نہیں چاہیے کورونا نہیں چاہیے ہاتھ دھورے رہے ماسک لگاؤ باہر نکلو وہ نہیں نکلو نکلو جب بھی نکلو بات کرو کسی سے ماسک لگاؤ ورنہ وائرس آ جائے گا تو وائرس نہیں چاہیے وائرس نہیں چاہیے تو کیا کرے ماسک لگا رہے سب یہ اسباب ہے توقل کی حقیقت کیا ہے کہ فائدہ والی چیزوں کے حاصل کرنے میں فائدے والی چیزوں کے چاہے وہ دنیا بھی ہو یا اخروی فائدہ ہو فائدہ حاصل کرنے والی چیز فائدہ حاصل کرنے والی چیزوں میں نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اپنا کر اللہ کی دات پر اعتماد کرنا یہ ہے توکل مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے چلیے اسی وائرس بھائی آپ ماسک لگائیں گے تو آپ جو ہے میں دونوں مثالیں دیتا ہوں کھانا کھائیں گے اچھا کھائیں گے فروٹس غذا اچھی گے تو آپ کے بدن میں پاور آئے گا طاقت آئے گی جس سے وائرس کا مقابلہ ہوگا کہ فائدہ ہوگا جس میں قوت آئے گی یہ قوت آپ کو بیماریوں سے بچائے گی تو ہم کھا رہے ہیں ہم کھانا کھائیں کھانا پیسوں سے حاصل کیا جاتا ہے پیسہ کمائے کھانا کھائیں اللہ پر توکل کریں کہ اللہ ہمیں قوت دے گا اور بیماریوں سے یا وباؤں سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھے گا ایک چیز نقصان سے بچنا ہے بھائی بغیر ماسک کے باہر نکلیں گے فیس ٹو فیس ہوں گے لوگوں سے سامنے والا چھینک لے گا غلطی سے بکالا جا رہے یا دکان جا رہے باہر جا رہے آدمی کے منہ سے جراثیم چھینکنے کی وجہ سے نکل جائے اگر آپ اپنے, اپنے آپ کو کور نہیں کیا تو وہ وائرس آپ میں داخل ہو جائے گا تو آپ لگائیں ماسک جائیں باہر نکلیں اور اللہ پر توقل کریں کہ اللہ آپ کو اس وبا سے بچائے گا اس کی مثال سمجھنے کے لیے میں حدیث سے ایک مثال دیتا ہوں جو حدیث ترمدی کی حسن سرت کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق کا اگر تم اللہ پر توقل کرو گے بھروسہ کرو گے جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے صبح سویرے پرندے اپنے گھوسلوں سے اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں شام تک شکم سے لوٹتے ہیں حدیث پر غور کیجیے اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے پرندے کیا کیے پرندوں کو رزق چاہیے تو وہ رزق کی تلاش میں رزق فائدہ ہے رسک سے فائدہ ہوتا ہے پیٹ بھرتا ہے وہ آرام کی نہیں سوئیں پرندے ہمیں بھی رسک کی ضرورت ہے ہمیں بھی فائدہ چاہیے تو پرندے گھروں میں نہیں بیٹھتے ہیں اس رسک کی جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس رسک کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے پرندے نکلتے ہیں نکل؟ یہ نکلنا سبب ہے نکلے اللہ تعالی رزاق انہوں نے سبب اپنایا اللہ تعالیٰ ان کو رسک دیتا ہے شام تک پیٹ بھر کے نسم فرما تخدو تخدو بھر کے پرندے شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں معلوم ہوا توکل کا مطلب فائدہ حاصل کرنے والی چیزوں میں نقصان سے بچنے والی چیزوں میں اسباب اپنا کر اللہ کی دات پر کامل اعتماد کرنا یہ ہے توقل اس کے بعد توکل ایمان ہے ایمان ہے توکل ہے ایمان نہیں ہے تو توکل ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا اکایت کی روشنی میں اللہ نے فرمایا اللہ فتوکل ان کن تم اللہ پر ہی بھروسہ کرو اللہ پہلے ہے توقل بعد میں ہے مفرول پہلے ہے اور فعل بعد میں ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت ہے آپ کو کسی کو بولنا ہے کہ آپ کے پیچھے سے جو ہے شیر آ رہا ہے شیر سے بچو عربی زبان ہے اربی گرامر کی ایک بات بتا تو آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں بلکہ اللہ پر ہی توقل کرو یعنی تو اللہ پر ہونا چاہیے اگر ایمان والے ہو اور یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبروں کی بحثت فرمائی انسانوں کی ہدایت کے لیے نو علیہ السلاط اسلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں ایک رسول آئے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اچھے اخلاق والے تھے تو ان لوگوں کے جو برگزیدہ چنندہ سلیکٹڈ پیپل پیغمبر رسول جو تھے ان کے اخلاق میں سے ایک اہم ترین اخلاق یہ تھے کہ وہ اللہ پر توقل کرتے تھے اس کو علمان اخلاق سے جوڑا ہے اللہ پر توقل کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں یہ اچھی صفت ہے جو مومن کی ہوتی ہے یہ اچھے اخلاق ہیں جو ایک ایمان والے کی زندگی میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب پر صحیح ایمانوں میں توقل کرتا ہے اور یہ پیغمبروں کے اخلاق تھے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے اور یہ پیغمبروں کی صفت تھی کہ وہ اپنے رب پر توقل کرتے تھے جیسا کہ سور ابراہیم کی شاید سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے بارے میں پیغمبروں کے ابراہیم کی ابھی میں نے پڑھی واما لانا اللہ ہم کیوں اللہ پر توکل نہ کریں پیغمبروں نے کہا ہم کیوں اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں اس نے ہمیں راستہ دکھایا اس نے ہمیں ہدایت دی وہ آدی تمونا اور اے ہماری قوم جو تمہ, تم ہمیں اذیت پہنچا رہی ہو اس دعوت کے راستے میں جو تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے وی فلی تو متوکلون اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے معلوم ہوا پیغمبروں نے جن کو اللہ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا اپنی قوم کو شرک اور کفر اور مایاسی سے دور کرنے کے لیے جب ان کا مقابلہ تکلیف سے کیا گیا ان کی دعوت قبول نہیں کی گئی ان کو تکلیفیں اذیتیں دی گئی تو ان لوگوں نے اللہ پر تبکل کیا صبر کیا تکلیف پر اپنے رب پر بھروسہ کیا طرح طرح سے ستایا گیا پیغمبروں کو قرآن بھرا پڑا ہے ان کے واقعہ قصص الانبیاء پڑھ کے دیکھیے کہ قوموں کی پیغمبروں کی زندگی میں کیسی کیسی تکلیفیں آئیں کورونا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ادیتیں دی گئی سازشیں کی گئی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا صبر کیا اپنے رب پر توقل کیا جسے کہ سائز سے پتا چل رہا ہے واما الانا اللہ نے تو ہم کیوں اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں جس نے ہمیں ہدایت دی راستہ دکھایا اور ہم صبر کریں گے تم جتنا ہمیں تکلیف دو نتیجہ کیا نکلا جب توکل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی کفایت ہوتی ہے بندے کے لیے اللہ کافی ہو کی مدد ہوئی پھر توکل ہوا مدد ہوئی تو نصرت ہوئی کامیابی ہوئی تائید ہوئی بچا لیا گیا ساری سازشیں ناکام کر دی گئی کیوں اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا کون اللہ جو القوی ہے العزیز ہے المقتدر ہے غالب ہے طاقتور ہے ہر چیز پر اس کی حکومت ہے ماشا اللہ حکام و مالم یشلم یقن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا اور معلوم ہونا چاہیے کہ اسباب جیسا کہ ہم نے بتایا شروع میں اسباب اپنا توکل کی تاریخ میں اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اسباب کو چھوڑا نہیں جائے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں فعل العبد ان يكون قلبه معتمدا لا سبب من الاسباب له من الاسباب ما يسلحه في والآخرة اللہ یو ایس یو ایو ایس سہ مین السبابی مایوس لہو فنیاخ ابن تیمیہ بہ رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اس میں کہتے ہیں بندے کو چاہیے ہر بندے کو میں اور آپ سب کہ اس کا دل اللہ پر بھروسہ کرے کیونکہ قلبی عبادت ہے توقل کیا ہے قلبی عبادت ہے عبادت کی قسم ہے نا ایک زبانی ہے کہ آپ زبان سے کہیں سبحان اللہ یہ عبادت ہے قرآن کی تلاوت عبادت ہے ایک ظاہری ہوتی ہے عبادت جیسے کہ آج کے خدبے میں بھی بات ہوا تھی اس کی کہ ظاہری عبادت کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں سجدہ کرنا دباہ کرنا طواف کرنا ظاہری عبادت ہے ایک قلبی عبادت ہوتی ہے دل اور اس میں سے یہ چیز توقل ہے یہ قلبی عبادت ہے جیسے محبت ہے اللہ سے وہ بھی قلبی عبادت ہے آج آج کا خطبہ بڑا اہم تھا جس کا ترجمہ ہم نے عزیزیہ میں کیا امید و امید کیا امید والے لوگ اللہ پر امید کرنا رجاعی یہ ارجونا رحمۃ اللہ جسے ہے تو امید یہ بھی قلبی عبادت ہے ڈرنا اللہ سے اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ بھی قلبی عبادت ہے ویسے ہی توکل بھی قلبی عبادت ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندے کو چاہیے کہ اس کا دل اللہ پر اعتماد کرے اس کے دل میں اعتماد ہو بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر صرف اسباب پر نہیں اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرے گا جس سے اس کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی کتنی پیاری بادشاہ اسلامت می کیے غور کیجئے کہتے ہیں اگر ہمارے دل نے اپنے رب پر توکل کر لیا جیسے ہونا چاہیے مکمل اللہ پر اعتماد باد سلف کے میں اقوال پڑھ رہا تھا صبح تو صلف کہتے ہیں جسے شاید امام احمد رحمۃ اللہ کا تقریباً قول ہے اور بھی بات سلب نے کہا حقیقت تو کیا ہے کہ انسان دنیا میں کسی چیز پر بھروسہ نہ کرے اس کا دل اللہ سے لگ جائے اسباب اپنائے اور اس کا دل مکمل کمپلیٹ اپنے رب پر اعتماد کرے دل میں صرف اللہ پر اعتماد اور اس کو دل سے یقین ہے کہ میرا رب جو ہے میری مدد کرے گا فائدہ ہوگا یا نقصان سے بچے گا جو بھی جس پر اس نے کیا ہے تو یہ اگر بندے کی زندگی میں چیز آ گئی لا تعلق ہو گیا دنیا والوں سے آدمی پر توقل نہیں ہے اسباب اس نے اپنا لیا دل کو اللہ پر چھوڑ دیا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا دل کو دل کا اعتماد اللہ پر ہے اس کا مکمل یہ حقیقی توقل ہے جو اس کی زندگی میں آ گیا اب اگر ایسا ہو گیا تو پھر جو اس نے توقل کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہو گیا. جو بھی اسباب اس نے جو دنیا میں موجود تھے مہیا اپنا کر جو اس کا دل اللہ پر اعتماد کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دے گا اور اس کی پریشانی کو دور کر دے گا شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات مکمل کرو کہتے ہیں اگر بندے پر واجب ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑے اللہ پر توقل کرے صرف سبب پر نہیں سبق کو اپنا کر دل اللہ پر اعتماد کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے کیونکہ اسباب بنانے والا کون ہے کس نے کون بارشیں برساتا ہے کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے کون سلاتا ہے کون راحتیں دیتا ہے کون پریشانیاں دور کرتا ہے اسباب بنانے والا کون ہے سب کچھ اللہ ہے آگ اللہ نے پیدا کی پانی اللہ نے پیدا کی رزق اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب ساری چیزیں تو اگر انسان ایسا کر لے اللہ پر اعتماد توکل تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تو اللہ اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرے گا جس سے اس کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی کیوں کیونکہ اللہ نے فرمایا توکل حسب توکل کا فائدہ دیکھیا اللہ پر جو توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اسباب اپنا کر توقل کرنے کی ایک زبردست مثال میں آپ کو حدیث سے دوں جو بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ اکبر میرے اور آپ کے نبی جو ہمارے لیے اس حسنہ ہیں ہے اللہ نے فرمایا لقد کان الم فی رسول اللہ وسوۃ الحسنا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پر غور کیجئے توکل آپ کو نظر آئے گا اللہ وقت. کیسے ہر معاملے میں اسباب اپنا کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا ان کے ایمان کے لیول کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے تو ان کے توقل کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن اس میں ہمارے لیے اسوا یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پر کامل یقین کرنا چاہیے صحیح توقل کرنا چاہیے ہجرت کا غار کا مشہور واقعہ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا بہت سارے واقعات ہیں آپ کی دعوت میں دیکھیے تائف آپ گئے آپ نے اپنی دعوت کو شروع کیا پھر ہجرت پھر مدینہ پھر وہاں جو واقعات ہوئے پوری زندگی آپ دیکھیے منافقین کی سازشوں کو آپ لے لیجئے کیسے کیسے جگہ جگہ ہر جگہ جو ہے نبی صلی السلم ہم کو نظر آتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے غز بدر جو جو دیکھیے بدر کے پہلی جو جنگ لڑی گئی جنگوں میں آپ دیکھیے ٹھیک ہے عام حالات میں آپ دیکھیے سازشیں جب کی گئی دعوت کو رکانے کی کوشش کی ہر جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توقل کیا ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جو کہ مشہور ہے اور دینا بھی چاہیے توکول پر عام طور پر اہل علم اس کو دیتے بھی ہیں غار کا مشہور واقعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم کا واقعہ ہے اور آیت کی تفسیر میں بھی وہ واقعہ موجود ہے حکم ہوا اللہ کے نبی وسلم کو نکلنے کا تو آپ نے اسباب بھی اپنایا ابو بکر صدیق اور ان کو اطلاع دے دی ابو بکر صدیق نے جو ہے سواری کا انتظام کر دیا توشے کا انتظام یہ سب اسباب ہے. سواری کا انتظام کیونکہ سواری پہنچائے گی نا بھائی بچانے والا اللہ ہے ان کی مکر سے ان کی سازشوں سے لیکن سواری یہ ذریعہ ہے یہ سبب ہے سواری تو آپ نے سواری کا انتظام ہو گیا ٹھیک ہے پھر نکلے چھپتے چھپتے نکلے اچھا عام طور پر جو راستہ کیا کہتے ہیں مکہ سے مدینہ جانے والا جو معروف راستہ تھا نون ہوئے تھا اس راستے سے نہیں گیا آپ دوسرے راستے سے گئے کیوں بس یہ بھی اسباب ہیں ٹھیک ہے غار میں چھپے رہے آپ اب غار کا جو مشہور آ کے دیکھیے ہمارے نبی اللہ آپ کو معلوم تھا کفار و مکہ کی سازشیں اور جو اعلان بھی ہو گیا تھا مکہ میں کہ یہ دونوں کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو سو اوٹ انعام دیا جائے گا اس زمانے کی سب سے بڑی قیمت تھی حالات کو نظریں دیکھیے حالات کو سامنے رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توقل کے دیکھیے آپ اور کیسے تعلیم بھی دیتے ہیں ابو بکر صدیق ردم کو چونکہ کہ امتی ہیں خلیفہ و صحابی ہیں جس میں ہم سب کے لیے تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے صبح اللہ صبح اپنا کر پہنچ گئے تو مشرقین غار کے دروازے تک چلے گئے گار کے دروازے تک پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ یہ غار کے قریب تک آ چکے ہیں یعنی گار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں دروازے تک پہنچ چکے ہیں تو ڈر در گئے ڈرے اپنے آپ پر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا ایمان صحابی کا فرق ہے نا جو نبی کا ایمان ہے وہ صحابی کا نہیں ہو سکتا ہے اور جو صحابہ کا ایمان ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے تو جو نبی کا توقل تھا وہ صحابہ کا نہیں ہو سکتا ہے. جو صحابہ کا توقل وہ ہمارا نہیں ہو سکتا من جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانے گا اس کا ایمان اتنا زیادہ قوی ہوگا اور جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کا توکل اللہ پر اتنا زیادہ مضبوط زبردست ہوگا اسی لیے علم ضروری ہے اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت تاکہ ایمان بڑھے جب ایمان بڑھے گا تو اس کے تقاضے جو ہیں جیسے توکل محبت عمل وغیرہ جتنی خوف وغیرہ ان چیزوں میں بھی بڑھوتری ہوگی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے تو ابو بکر صدیق ڈر گئے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کیا الفاظ کہے ہے تاریخ نے اس کو لکھا سبحان اللہ بخاری مسلم کی حدیث اللہ کے نبی سوتم فرماتے بات ہے ماں یا کبا بکر اے ابو بکر ماں بنو کبھی اتنے اللہ تو ہو ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ بکر کیا جملے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی کہتے کیا کہتے ہو تم ابو بکر ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ اکبر اللہ کی معیت کا احساس دلاتے ہیں میت خاصہ اس کی ہے ہمارے ساتھ یہ دروازے تک پہنچ جائیں اندر آ جائیں کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوگا بچانے والا وہ ہے ہم نے اسباب اپنا لیا ہے ہم نے راستہ اپنا لیا ہے مدینے کا اب ہم اس غار میں ہیں بچانے والا وہ ہے جس کے حکم پر ہم نکلے ہیں اور جس کے اسباب کو جس کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو سواری غار وغیرہ ہم نے اپنایا ہے اب اس پر توقل ہے وہ ساتھ دے گا ما دن لو کبھی اتنے اللہ تو ان دونوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہوئے ابوکر جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اللہ اکبار لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہے یہ توکل ہے جب ایسا توکل ہوگا نتیجہ ہجرت کمپلیٹ ہوئی یا پکڑے گئے ہجرت مکمل ہوئی مدینہ پہنچے یا پکڑے گئے مکہ ہی میں غار میں بچا لیا نا اللہ نے کیوں ہم توکل اللہ حسب جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی آج اس کورونا سے بچنے کے لیے اس وبا سے بچنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے دشمنوں کی مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسباب اپنائیں جو اسباب ہیں اپنا،, اپنا جا سکتے ہیں استطاعت ہے ہماری اپنا کر اللہ پر توکل کیجئے وہ اللہ کل بھی تھا آج بھی ہے ہمیشہ رہے گا وہ تو کیا بات ہے دیکھیے اور کرنے کی ہے اس زندہ اللہ پر بھروسہ کرو جو مرتا نہیں ہے زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی ہے اس پر بھروسہ کرو تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کر دیا اور جب دل میں اعتماد تھا یہ جملہ کیسے نکلا ضرور کی جگار تک آ اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تم کیا کہتے زبان مبارک سے نکلے الفاظ کیونکہ اندر یہاں دل میں ایمان تھا ہمارے نبلم کا مضبوط اس ایمان کے نتیجے میں توقل تھا وہ توکل بولتا ہے ایمان بولتا ہے بولے آپ فرمائے آپ مادن و کبھی اتنے اللہ تعالیۃ ہما نتیجہ آپ کے سامنے ہیں اللہ نے بچا لیا پہنچ گئے مدینہ خیر وافیت سے اسی طریقے سے بخاری کا ایک مشہور واقعہ ہے بچپن میں مدرسوں میں عام طور پر یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک غزوے سے صحابہ واپس آ رہے تھے جابر رتم تقریباً روایت کرتے ہیں تو صحابہ جو ہے لوٹ رہے تھے غزے سے ٹھیک ہے مدینہ کی جانے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا تو آرام کرنے کے لیے تو درخت تھے تو جس کو جہاں درخت کے نیچے سایہ مل گیا وہ وہاں جا کر آرام کرنے لگا آرام کرنے لگے صحابہ رضی اللہ علیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جو ہے لیڈ گئے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا تو اچانک کیا کہتے ہیں اللہ کی مصر فرماتے ہیں میں سو تھا کہ ایک آدمی آ گیا وہ آدمی آ کر کیا کرتا ہے میری تلوار نبی سلام کی تلوار رکھی ہوئی تھی اس نے تلوار لے لی کھینچ تلوار تان لی اور نبی سلام کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر نبیسلم سے کہتا ہے اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا میں یمناڑ کا منی دیکھیے اور کیجیے سر پر بیٹھ گیا تلوار اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور میں نیچے ہوں لیٹا ہوں نبی سلیم. اور نبی اسلم سے کہتا ہے میں یمنا کا منی اب کون بچائے گا مجھ سے تم کو. پیارے نبی اسلم کے زبانے مبارک سے کیا لفظ نکلا اللہ مطلب اللہ مجھے بچائے گا اس نے دوبارہ پھر کہا جیسا کہ ایک روایت میں ہے کون بچائے گا بولو دیکھو میں تلوار ہاتھ میں میرے نیچے مار دوں گا بھی ختم کر دوں گا کون بچائے گا اللہ ہمارے نبی اسلم نے فرمایا وہ کانپا جیسا کہ ایک روایت میں ہے اور ہٹ گیا گر گیا نبی اسلم نے ایک روایت میں ہے کہ وہ تلوار لکھا کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا اس کو تو ایمان نہیں تھا تو یہ توقل ہے سعید بخر سے اللہ کے نبی اسلم کا توقل تھا اب دیکھیے ذرا ایسی حالت میں آدمی گھبرا جاتا ہے آپ تھوڑا واقعے کو تصور کیجئے میری آپ نے ہتھتے ہیں آپ کے سامنے ہتھیار لے کے آدمی کھڑا ہوا ہے بچاؤ بولو کون بچائے گا تم گن لے کر گن پوائنٹ پہ جیسے کہتے ہیں کون بچائے گا بولو ہم بولیں گے کچھ بھی نہیں بچا لو بھائی معافی چاہتا ہوں کیا چاہیے وغیرہ اس قسم کے جملے نکلتے نا اللہ کے نبی کو اللہ یاد کیوں ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا جب یہ دل ہے نا جو میجر پاپ آف دا باڑی ہے تو یہ جب دل جو ہے اللہ سے جڑ جائے گا نا تو آنکھ کان زبان ہاتھ پیر سب اللہ کی اطاعت میں کے بعد ہمیشہ اللہ یاد رہے گا ہمارے نبی اسلام نے اللہ کا نام لیا اللہ پر توکل کیا تو کیا ہوا آپ مار دیے گئے آپ کو قتل کر دیا گیا نہیں آپ بچ گئے بلکہ وہ پریشان ہو گیا الٹا معلوم کیا ہوا توقل کا یہ فائدہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اسباب اپنا کر اللہ پر توکل کرے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا مشہور آیت سورہ عال عمران کی زبردست آیت اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دینا صحابہ کے بارے میں دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی اسلم کی تعلیم تھی آپ کی تربیت تھی تو ان کا منہج بھی ہمیں معلوم ہوتا وہ لوگ بھی اسباب اپنا کر بڑے بڑے معاملے میں بھائی یہ بتا رہا ہوں میں کورونا از نتھنگ بائی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بڑی بڑی ان کی زندگی میں آزمائشیں آئی بڑی بڑی آزمائش شاہ. ان لوگوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا کیونکہ اللہ کے کی نبی اسلم کی تعلیم تھی. ان کا منحج کیا تھا اسباب اپناؤ اور رب پر بھروسہ کرو اللہ ہے کچھ نہیں ہوگا تھوڑے تھے ہر جگہ کامیاب آپ جنگوں کو دیکھیے انفرادی انڈیویجل ان کی لائف کے واقعات کو چیک کیجیے صحابہ کے خلفاؤں کے واقعات کو اشرف بشرا کے واقعات کو یا عام صحابہ صحابیات رضی اللہ اجمعین کے واقعات کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو ان کی زندگی میں ہمیں توقل نظر آتا ہے کہاں سے آیا یا توکل بھائی ایمان سے آیا ایمان کی دعوت دینے والے ایمان سکھانے والے ہمارے نبی وسلم ہیں نبی وسلم نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا ان کے عقیدوں کو پختہ کیا مضبوط ایسے کیا عقیدے کہ عقیدہ مضبوط ہوا تو نتیجے میں توکل بھی مضبوط ہو گیا ہمارا آپ کا پرابلم کیا ہے معلوم ہے ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے ایمان ہمارا کمزور ہے ہم اللہ ہر جگہ اللہ ہر جگہ بولتے رہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے کی جگہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اسباب پر ایسا ہمارا بھروسہ ہے کہ خلاص ڈگری نوکری پکی بات ہو گئی ہے رشتہ ختم ہونی اور نکاح ہو گئی ہوگا کیا گارنٹی ہے بھائی ہم اسباب کو دیکھیے ایک چیز اسباب ایک مصبر میں نے بتایا نا شروع میں مدد. ہم اسباب کو اسباب کے حد تک نہیں رکھتے ہیں اسباب اپناتے ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو اعتماد اللہ ہے وہ کہاں ہے اللہ پر اعتماد ہے, ہے. سبب پر ٹوٹل اعتماد ہے ہر شخص میں میری بات میری, میرے, میرے, میرے, میرے ختم ہوگا نا درست میں بیٹھ سونے سے پہلے سوچ ہمارا حال کیا ہے ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے ماسک لگا کے سمجھتے ہیں اب تو وائرس آئے گا ہی نہیں کیونکہ میں نے ماسک لگا لیا ہے کتنے لوگوں کے واقعات سن کر تعجب ہوا ڈرے بہت زیادہ اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا اور پازیٹو نکلا ان کا جب ان کا ٹیسٹ ہوا واللہ کہہ رہا ہوں میں پازیٹو ہوا ان کا کیوں کہ کی انہوں, انہوں نے یہ سمجھا اسباب ہی سب کچھ نہ اسباب سب کچھ نہیں ہے اسباب صرف اسباب ہے جو کہ شیخ السلام دے ما کیونکہ اگر انسان نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ اس کی عقیدے کا خلل ہے پرابلم ہے بہت بڑی عقیدے میں اور عقیدے میں پرابلم ہوگی تو دنیا بھی جائے گی کورونا ورانا تو آئے گا یا آئے گا یہ تو دوسرا مسئلہ ہے چہنم کی آگ بھی انتظار کر رہی ہے وہاں پر اگر اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا تو عید میں گڑبڑ ہو گئی عقیدے میں کمزوری ہو گئی عقیدے میں کمزوری نہیں ہونا ہے ہم کمزور ہو جائیں چلے گا عقیدہ کمزور نہیں ہونا دبلے پتلے ہیں لیکن عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا توقل ہے ان کی زندگی میں عقیدہ ان کا مضبوط ہے عقیدہ کام کرتا ہے لائف میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عقیدہ کام کرتا ہے تو ہمارے ایمان کی کمزوری کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمزوری ہے. ہم علماء کی صحبت میں نہیں ہے ہم علماء سے دور ہیں ہمیں ایمان کی صحیح تعلیم نہیں دی گئی عقیدہ صحیح سکھایا نہیں گیا جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی نکلتی ہے چیز سے چیز نکلتی ہے تو اس سے کیا ہوا نقصان ہمارے لیے کہ عقیدہ ہم کو تعلیم صحیح نہیں دی گئی عقیدہ ہمارا یہاں عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے مضبوط اس کے نتیجے میں توکل میں بھی کمزوری آ گئی اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لگے اور اللہ کو دعائیں رہی اور نہ اللہ صحیح معنوں میں باقی رہا جو کہ غلط ہے صحابہ کی سورہ سور عالمران کی ایک آیت جو میں ابھی بتانے والا ہوں آپ کو کیا آیت ہے دیکھیے اللہ اکبر جب ڈرایا گیا اللہ اکبر اللہ دیناسقد جم اول آئے تھے دیکھیے اور صحابہ اللہ اکب اللہ تو دعا ہے کہ ہم ہم سب کو جو ہے صحابہ کے منہج پر ان کے عقیدے پر ہم کو رکھ ان کے عمل پر ان کے اخلاق پر آمین دنیا میں اور مرنے کے بعد ان کا دیدار جنت میں ہمیں نصیب فرما آمین یا رب اللہ اللہ قال قالم الناس لوگوں سے جب لوگوں نے کہا ان الناس قد میں اولکوں دیکھو لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے فخ شو ڈرو ان لوگوں سے فزاد ہوں ایمانا ان کا ایمان بڑھ گیا وکالو اور ایمان بڑھ گیا ایمان بولتا ہے ایمان بڑھ گیا وقالو اور ان لوگوں نے کہا حسب اللہ کیا ڈراتے ہو کیا کہتے ہو کہ جمع ہو گئے ہیں مل گئے ہیں اکٹھا ہو گئے ہیں حسب اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے ونعم الوکیل اور وہ بہترین کار ہے نتیجہ آپ کے سامنے ہے دیکھیے آ گیا ہے فانقلبوا بنعمت من الله وفضل تو کیا لے کر لوٹے نعمت اللہ کے لے کر اللہ کا فضل اس کی مہربانی لے کر لوٹے ولم يمسسهم سو ذر برابر تکلیف یا عذیت بھی نہیں کوئی لا اله الا اللہ یہ ایت ہے بھائی جوبیل والوں کا پروگرام ہے خواہش ہوتی کاش سامنے ساتھی ہوتے وہ ہو سارے مجھے وہ مسجد یاد آ رہی ہے جوبیل کی جہاں جو ہے پروگرام ہوتے تھے اللہ تعالی دوبارہ ملائے گا انشاءاللہ دیکھیے آیت پر غور کیجئے صاحبہ کی تربیت ہوئی تھی اللہ اکبر عقیدے پر ایمان پر تربیت جیسے رضی اللہ عنہ کہتے تھے قرآن سے پہلے ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی اس کے بعد ہم کو قرآن کی تعلیم دی گئی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا ہمارا معاملہ صرف قرآن کی تعلیم ہے ایمان کی تعلیم ہی نہیں ہے خالی حافظ بن جا نکل جا بس بھائی ایمان کی تعلیم بھی دو میرے بھائی اور قرآن میں ایمان ہے بتایا گیا ہو جی منافقین لوگوں نے لوگوں کو ڈرایا کن لوگوں نے منافقوں نے صحابہ کو ڈرایا ڈرنے کی کوشش کی ڈرایا نہیں کیا سارے لوگ جمع ہو گئے تم کو مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے جمع ہو گیا تو کتنی بڑی مثال ہے دیکھیں کیسا تو صحابہ کی زندگی میں تھا یہ بنا جائے ہمارے لیے کیا چار پانچ پنجوس میں ڈر جاتا ہے کیسا ایمان اللہ پر تو مشرقی نے منافقوں کو چانس ملا ارے یہ لوگ بھی منافعوں کو کیا مانگو ان کے اندر نفاق تھا یہاں ایمان ہے کدھر نفاق کدھر ایمان نہیں ایم پہچانے وہ سمجھے ہم جیسے ڈرپوک ہیں منافق ہیں وہ ایسے ان کو بھی ڈرا دیں گے یہ بھی ڈر جائیں گے فائدہ ہو جائے گا ہاں ہمارا نہیں الٹا ہوا وہاں وہ ایمان تھا وہاں پر ایمان والا ڈرتا نہیں اللہ اللہ پر تو ڈرایا گیا سنو سنوا سا لکھم سارے لوگ جمع ہو گئے تمہارے خلاف ڈرو بھائی بولے کون منافکن کیا ہوا جن کو بولے وہ ایمان والے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ ہوں ایمانا ان کا ایمان بڑھ گیا ڈراؤ بولے ایمان بڑھ گیا دیکھیے تو اللہ پر ایمان کی مضبوطی پر غور کیجئے میرے ساتھ آپ آج ڈرو بولے تو دکھو دکھو دکھو دکھو دکھو. ارے وہ بلڈنگ میں وائرس پھیل گیا وہ بلڈنگ کے بازو سے بھی مر لوگ فون پہ بھی بات نہیں کر رہے تھے کیوں فون سے بھی وائرس آ جاتا شاید ڈر کا یہ عالم لوگ ڈر کے مر گئے بھی سنا میں اللہ عالم ڈر کے ہٹ اٹیک ہو گیا دل کی دھڑکن رک گئی ڈر ڈر کے ایسا کیسا ڈرائی در ڈرنا جیسا ہے ڈر در. ڈرنا اپنی جگہ عبادت ہے وہ تو ڈرے نہیں ویسا جسے ڈرنا چاہیے لیکن جیسے نہیں ڈرنا ہے ویسا کیوں ڈر رہے پھر ٹھیک ہے ڈرایا گیا فزاد ایمان ان کا ایمان بڑھ گیا ایمان بڑھ گیا جب ایمان بڑھتا ہے تو ایمان بولتا ہے وقالو حسبنا الله اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تم کہہ رہے ہو منافقوں سے کہا تم کہہ رہے سارے لوگ مل گئے کفار نے کہ ہم کو ختم کرنے کے لیے مٹانے کے لیے حسبنا الله کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے اللہ کافی یہ جملہ کافی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا مطلب اللہ کافی ہے اور جس کے لیے اللہ کافی ہے اس کو کسی کی ضرورت ہے اللہ کافی ہے مطلب وہ مدد کرے گا وہ بچائے گا وہ ہماری ہمارا تائید کرے گا حفاظت کرے گا کافی اللہ حسب اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے پیغمبروں نے کہا ابراہیم السلام کو آج میں ڈالا گیا ہسبی اللہ عبن عباس کی, کی تفسیر ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ. دونوں نے یہ پڑھا کیا حسبی اللہ نعم الوکل. پڑھتے بھی ہیں لیکن پڑھتے ہیں زبان سے توکل کے ساتھ یا ود آؤٹ توکل عقیدے کے ساتھ یا ود آؤٹ عقیدہ یہ ہے امپورٹنٹ خالی پڑھنا نہیں اندر بھی ہونا اندر یہ جتنا مضبوط اتنا مضبوط یہ نکلے گا اتنا اثر کرے گا یہ تو سائے سے پتا چلتا ہے ان لوگوں نے ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے تو جب ڈرایا گیا نیڈر ڈر کے عقیدہ مضبوط تھا ایمان بولا اور توکل ہوا تو نتیجہ فن قالب اللہ وفاد لے کر لوٹے بھائی ڈرایا گیا تو فائدہ لے کر لوٹے نقصان سے ڈرایا گیا لیکن توقل تھا توکل کا یہ فائدہ ہوا کہ فائدہ لے کر لوٹے نقصان کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کہتا ہے وَلَمْ ان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی معلوم ہوا توکل کا زندگی میں بہت بڑا فائدہ ہے انسان اگر حقیقت میں ایسے توکل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا ہر آفت سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے بچائے گا اللہ تبارک کو تعالی فرماتا ہے قل کہہ دیجیے نبی محمد وسلم لئی بنا الا کتب اللہ ہوا مولانا المؤمنون سورة توبا کی زبردست آئے تھے کہہ دیجیے ربی سلم کو اللہ کہہ رہا ہے لئسی بنا اللہ کتب اللہ علنا ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے انہیں جو اللہ نے چاہا لکھا وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اللہ فلیمن اللہ پر ہی ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سرت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ پر توقل کرو اللہ پر بھروسہ کرو وہ کفا بھی وکیلا وہ بہترین وکیل کارساز کام کو بنانے والا وہ کافی ہے اللہ کاموں کو بنانے والے بنانے کے لیے کافی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اچھا ایک اور ایک جو اہم ترین بات ہے ایک آیت کی روشنی میں وہ یہ ہے بلکہ اس سے پہلے میں وہ بھی مناسب ہے کہ بتا دوں وقت بھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ ایک اور ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے شاید خود مزید میں, میں کہیں دیا تھا تو وہ یہ ہے کہ آپ ذرا قرآن کی واقعہ جیسے موسال صاحب نے ابھی صحابہ کی مثال دی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اسی سے مجھے ایک اور ایک مثال یاد آ رہی ہے اور وہ ہے جادوگر جب ایمان لے کر جادوگر جب ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد ایمان سے جو توقل پیدا ہوا سن رہے نا میرے الفاظ آپ سے جادوگر کفر شرک میں تھے لیکن جب کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان لائے اچھا ایمان کے بعد توکل پیدا ہوا جو ایمان کا سمرا ہے ایمان کا تقاضا ہے تقاضا تو ایمان کا تقاضا توکل تو جب توکل پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا اور سامنے جو کفر نے ڈرایا تو اس کا کیا ہوا آپ دیکھ چھوٹی سی اور ایک مثال आपको याद है ना واقعہ پورا بتانا ہے شو ٹو دا پوائنٹ وہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں اس سمندر کے پاس کا واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں سمندر میں مصر کے میدان میں میں اپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ وہاں چلیے देखिए میدان مصر ہے سامنے فرعون ہے ادھر جادوگر ہیں موسی علیہ السلام ہے اللہ کے نبی اللہ کے نبیوں کو جو سمندر کے ان کی صفت تھی کہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اللہ پر بھروسہ کیا لاٹھی دشمن پوری کائنات دشمن پوری آ, آ, اللہ اللہ ان کا دوست تھا اور کوئی نہیں تھا اللہ ولی تھا اللہ علیہ کے جیسے تو ہوا کیا اللہ نے کہا, کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اللہ نے مدد کی اللہ نے ساتھ دیا اللہ کی میت خاص ساتھی مصع السلام کے ساتھ مصع اللہ السلام کو جو ہے بدنام کیا گیا کہ جادوگر جادوگروں کو جمع کیا گیا مصعل السلام کو اللہ نے کہا جب جادوگروں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا جادو دکھائیں گے ہم اپنا جادو دکھائیں گے مصع السلام نے کہا کہ نہیں تم اپنا دکھاؤ وہی ساتھ میں تھی اللہ کے نبی اللہ کے نبی مصلام کے تو جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو مصلح انسان تھے جب سانپ اور رسیوں کے جیسے جادو ڈر گئے تو اللہ جب ساتھ ہوتا انسان کی دیکھئے کیسے مدد ہوتی ہے اللہ نے کہا ڈرو مت قرآن کی آیتوں کا خلاصہ لاٹھی پھینکو اپنی لاٹھی پھینکی ازدہ بن گیا ریئل کا وہ سہرو آئن ڈرایا لیکن یہاں وہ کیا دکھایا نظروں میں آنکھوں کو دکھایا جادو کہ لکڑی جو ہے سانپ نظر آنے لگی رسیاں سانپ نظر آنے لگی حقیقت نہیں تھی وہ یہاں حقیقت تھی جادو کو اپنی جگہ اپنی چیز معلوم تھی وہ سمجھ گئے دیکھے اسدہا بن کر جو ہے سارا ان کا جادو ختم کر دیا جب جادوگروں نے حقیقت دیکھی اللہ نے ہدایت دی جادوگروں کو ایمان لائے سجدے میں گر گئے توبہ کر لیے ایمان لائے ایمان لائے جیسے کا چال چلی تھی تو ہوا ڈراتے بحرال چیزیں بحرال طریقے ہیں ان کے ڈرانے کے آج کے ڈرپوک الگ طریقے سے ڈراتے اس زمانے کا کافر مشرق الگ طریقے سے اس نے ڈرایا ڈرا کر کیا کہا میں ہاتھ کاٹ دوں گا سیدھے ہاتھ کاٹ دوں گا الٹے پیر کاٹ دوں سو تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے کر آئے یہ کیا کہ ایسے میں کاٹ دوں گا وہ ڈرایا لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں اللہ پر توقل کیے وہ لوگ ایمان کی وجہ سے تم ہم کو ڈراتے ہو کیا ہوگا جو اللہ اللہ نے لکھا ہے وہ چیز ہوگی فخ ایمان تقاط تجھ کو جو فیصلہ کرنا ہے فرعون کر لے تو کاٹنا چاہتا ہے سولیوں پہ لٹکا چاہا لٹا ہم ایمان لے اللہ کی نشانی ہمارے پاس آ گئی ہم ایمان لے کر توقل تھا ایمان کے بعد توقل آیا نتیجہ دیکھیے آخری میں انر ڈوب گیا یہ لوگ بچ گئے فرون ڈوب گیا بعد میں جا کے واقعے کو دیکھیے یہ لوگ بچ گئے جو ڈرایا وہ پھنس گیا جن کو ڈرایا گیا تھا وہ بچ گئے نبی کی صحبت میں اللہ پر ایمان تھا اور توکل تھا ایمان کے نتیجے میں اور نبی مس علیہ السلام کی اتباع تھی کہ ان کو جو ہے نجات ملی فرون سے بھی اور اس کے شر سے بھی اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو توقل ہوگا جب توقل ہوگا تو مصیبت ایک مصیبت تھی وہ ختم ہو گئی آج کے زمانے کی تمام مصیبتیں اگر حقیقی مانوں میں میں اور آپ آج, آج کی دنیا کے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ پر توقل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے ہم کو بچائے گا حفاظت اپنی حفظ و امان میں رکھے گا اور ہر مشکل سے ہر مصیبت سے وہ ہم ہمیں یقیناً جو ہے, نجات دے گا اور آزادی دے گا ایک آیت بڑی اہم ہے جو سورے نحل کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اہم بات بیان فرما رہا ہے وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نہ سلطان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ <يَتَوَكَّلُوا> ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ بات سورہ بقرہ اور بہت ساری آیتوں سے آپ کو معلوم ہوتی ہے اللہ نے اس کو دشمن بنایا ہے ابلیس کو اور کہا انہو جیسے سوریاسین کے مشہور آیت ہے لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کون ابلیس تو اس زمین پر جو ہے سب سے بڑا انسانوں کا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے تو اللہ نے ایک جگہ ایک تو یہ خبر دی ہے کہ وہ دشمن ہے ایک جگہ حکم اللہ نے دیا ہے اس کو دشمن بناؤ اس کو دوشمن سمجھو تو اس کو ہم دشمن سمجھیں گے تو اس کے چال سے مکر سے اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو سیف کریں گے اس پوری روح زمین پر یا تو اللہ کی عبادت کرنے والے یا تو شیطان کی اطاعت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والا اتات کرنے والا بنایا تو ابلیس کا اللہ نے ابلیس کو پور دیا ہے طاقت دیا ہے بھٹکانے کے لیے بندوں کو اور یہی تو آزمائش ہے زمین پر جو ہو رہی ہے جیسا کہ معلوم ہے آپ کو اس کو اللہ نے مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے جو ہمیں سور بقرہ کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابلیس کا جو ہے ابلیس چلتا ہے چالے اپنے لیکن اگر ایمان والے اپنی ایمان کو مضبوط کریں اور اس کے نتیجے میں توقل کریں اللہ کی ذات پر حقیقی توکل جو ہونا چاہیے توکل تو پھر اس کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا دشمن کا ہمارے یاد رکھیے یہ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں دشمن کا ہم پر چال دشمن کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی وہ ہمیں پھسا نہیں سکتا ہے اور اس کا کوئی مکر ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا ہے کب جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر توقل کریں گے تو ابلیس کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ہمارا جنوں کا ابلیس ٹھیک ہے جب جنوں کا ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے وہ کچھ نہیں کرے گا تو یہ انسانوں کے شیطان کیا کر پائیں گے توکل توکل سے نہ وہ شیطان کچھ کر سکتا ہے جنوں کا شیطان کیونکہ شیطان ٹو ٹائپس کے ہے نا من جنوں کے شیطان انسانوں کے شیاطین الس قرآن کیا آئے تھے شاعطین السی جن انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان دونوں شیاتی خطرناک ہوتے ہیں نقصان پہنچانے ان سے بچنا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ پر توقل کریں گے اللہ نے فرمایا ان نہ ہو لئی صلح سلطان اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی ہر بات پر ہمارا ایمان اور یقین اور تصدیق کامل ہے یقین کامل ہے اللہ کہہ رہا ہے سلطان تو یقین اس کا کوئی زور نہیں ہے کس کا شیطان کا ابلیس کا اس پر عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان پر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ اعلی اور جو لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں معلوم ہوا اس سے ایمان لا کر اپنے رب پر توکل کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر شیطان کا زور ابلیس کا نہیں چلتا ہے وہ کچھ بھی نہیں اور یہی مانا جو ہے ایک مخلصین والی جو آئے تھے وہاں بھی بیان کیا گیا تو اس نے خود کہا کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو اللہ عباد کمنخل تیرے مخلص بندے جو تو اہل توحید ہیں جو علی اللہ ہیں مومنین ہیں, مسلمین ہیں اللہ پر صحیح معنوں میں توقل کرنے والے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے توکل کا توقل کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ کہ ابلیس کا زور نہیں چلتا ہے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے توکل جو ہے اسباب اپنا کر جو ہم نے بتایا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے انسان کو توکل سے توقل سے کئی فائدہ ہے جو آپ نے گفتگو میں سمجھے ہوں گے اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نوٹ کرے تھے کہ توقل کا ایک بڑا فائدہ سب سے بڑا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی کفایت ہے اللہ کافی ہو جائے گا توکل کا سب سے بڑا فائدہ کہ اگر میں اور آپ حقیقی معنوں میں اللہ پر توقل کریں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کفایت اللہ اس کو کفایت اللہ کافی ہے تو اس کا مطلب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے نو نیڈ no اور یہی بات ایک سلف کا ایک ہے جو میں نے پڑھا تھا خطبے میں سننا کے بعد آپ کے سامنے سلف صالح میں سے باعث کہتے ہیں رحیم اللہ کہ اللہ نے دیکھیے فائدے کی بات کہتے ہیں اللہ نے ہر عمل کا بدلہ رکھا ہے اس کے جیسا نیکی کرو جیسے ایک آیت پڑھو گے تو دس آیت کا اجر دے گا ہے نا روزہ رکھو گے تو روزہ کا بدلہ ہے قرآن نماز پڑھو گے تو نماز کا اجر ہے تو ہر ایک کا اجر اللہ نے اسی جنس میں سے رکھا ہے ہر ایک عمل کا جو اللہ نے احکام دیے ہیں قرآن پڑھو سلا رحمی کرو یہ کرو دیکھو سلا رحمی کریں گے تو کیا ہے کہ عمر دراز ہو جائے گی یہ ملے گی یہ ملے گی نہیں کیا ملتی ہے نا توکل کا اجر کیا رکھا ہے اللہ نے جزا اس کا بدلہ خود اللہ کافی ہے آپ کی. کتنی بڑی بات ہے اور سلف کہتے جا اللہ لکل عمل جزاؤ من سی اللہ نے ہر عمل کے لیے اسی عمل کے جیسے بدلہ بھی رکھا ہے جیسا عمل کرو گے ویسا بدلا جتنا عمل اتنا بدلا جیسا وہ آیت مشہور من عملا ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی تو اس کو دس نیکیوں کے برابر بدلا ملے گا اس بہرحال مشہور آیت ہے جو ذہن میں نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ آیت یاد آگے دیکھیں منجا جاء حسنتی فلح اشر و منجا فلاح جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس نیکیوں کے برابر کا بدلہ رکھا ہے علی نفسو ہی ہی کہتے ہیں لیکن توکل کا کیا بدلہ ہے ہر نیکی کا بدلہ ہے نا بھائی نماز روزہ زکوۃ قربانی حج عمرہ طواف وغیرہ سلارے میں اگر توقل ہوگا تو اس کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا بندے کے لیے کیونکہ بہت بڑی بات ہے اللہ خود کافی ہے کفایت اللہ اللہ کا کافی ہونا بندے کے لیے جس کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کا بندے کے لیے کافی ہو جانا اور وہ اللہ نے فرمایا وام تو اللہ حسبو اللہ جس کے لیے وامک اللہ جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لیے حسبو حسبو کا مطلب کافی جو ہم پڑھتے ہیں نا حسبی اللہ اس کا مطلب اللہ میرے لیے کافی ہے تو اللہ کا کافی ہونا معمولی بات نہیں ہے بھائی دیکھیے ہر چیز کا مالک وہی تو ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو گیا اور کیا چاہیے کچھ نہیں لیکن یہ کب ہے اس کو بولتے شرط جواب شرط شرط ہوگی تو جواب ملے گا میں اگر آپ کو کہوں آپ جدہ آؤ گے تو چائے پلاؤں گا جد نہیں ہوگا تو چائے نہیں پلاؤں گا جدا ہوگا تو بریانی کھلاؤں گا جدہ نہیں ہوتا شرط جوابی شرط ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے ہم اللہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے بھروسہ کرو گے تو اللہ کافی ہے بھروسہ نہیں کرو گے تو اللہ کافی نہیں ہوگا. اور جب اللہ کافی نہیں ہوگا تو پھر کون ہماری مشکلوں کو دور کرے گا کون ہماری پریشانیوں کو ہٹائے گا کون ہماری مدد کرے گا اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے انسان سب کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی ایک لیول تک آپ کی مدد کر سکتا ہے کوئی آپ کا تھوڑا سا سہارا بن سکتا ہے لیکن وہ بھی عاجز ہے وہ بھی کمزور ہے اور وہ بھی جو ہے چھوڑ سکتا ہے آپ کا ساتھ لیکن اللہ رب العالمین خالق ہے اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور اللہ تبارک کو تعالی بندے کے لیے اگر کافی ہو جائے تو بندے کی دنیا بھی بن گئی آخرت بھی سنور گئی اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں اس حدیث پر جہاں ستر ہزار امتیوں کے جنت میں داخل بغیر حساب اور آداب والی جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے مشہور حدیث ہے صحیح روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کو دیکھا اور ان کی امتوں کو دیکھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصع السلام کو دیکھا اور ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا پھر اللہ کے نبی وسلم کو اس سے بڑی تعداد دکھائی گئی جو آپ کی امتی کی ہے جو جنت میں داخل ہو گئی جو سب سے بڑی امت امتیں کہیں گزری ہی ہیں ہر نبی کی امت ہے نا لیکن سب سے بڑی امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان اللہ ہم سب لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آمین کرے اللہ ہم سب امت محمد آخر میں آئی اور جنت میں پہلے جائے گی اور سب سے بڑی تعداد جو جنت میں جائے گی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں ستر ہزار لوگ سیونٹی لوگ ایسے جائیں گے جن کا نوکر حساب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا اللہ حساب حساب سے کانپتے تھے سلام ڈرتے تھے حساب بھی نہیں اداب بھی نہیں بغیر حساب اور اداب کے ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں صاحبہ کو علم کا جذبہ تھا آج کے جیسے نہیں سنتے ہی کم درس کو درس میں کتنے لوگ ہیں شیخ مختار کے درس میں کیوں پورے نہیں آتے بھائی بمبئی میں کتنے لوگ ہیں جو جو ہے وہاں جو مدنی یا جو بھی سلفی صحیح علماء ہیں ان کے درسوں میں کیوں نہیں آتے ہیں یہ اور بڑا مسئلہ ہماری کمزوری ہے روز غلط ہے پہلے علم کے دروس میں جانا چاہیے صحابہ کو جذبہ ہوتا ہے علم کی طرف تھی ان کے اندر پوچھ لیتے تھے حدیث سن کر خاموش بیٹھے نہیں پوچھے اور بھی دیکھیے آگے آ رہا ہے تو جب اللہ کے نبی نے ستر ہزار لوگوں کے جنت میں جانے کی خبر دی تو سامنے نے فرمایا کون ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو ہزار جنت میں جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جو ہے ان کی صفات ذکر کی کہ جو ہے جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں ہاں اور داغ دے کر علاج نہیں کرتے ہیں اور بدفالی نہیں لیتے ہیں تو ان کی ایک اہم ترین صفت یہ کام نہیں کرتے ہیں بدفالی نہیں کہ طوطا ادھر گیا یا پرندہ ادھر اڑا تو کوئی چیز ہو جائے گی ایسے نہیں جو بھی ہے yes اور no وغیرہ جو رہتا ہے چیزیں بہرحال فال جو ہے نا بد بھی نہیں کرتے ہیں اور داغ دے کر علاج بھی نہیں دانت سے علاج بھی نہیں کرتے ہیں ٹھیک اور رکیا طلب بھی نہیں کرتے ہیں کسی سے کہ آئیے جھاڑپوں کر دیجیے ہم کو اور یہ سب کیوں کرتے کیوں؟ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا توقل ہوتا ہے پالا عرب بھی توقع اور اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں معلوم ہوا ستر ہزار امتی جو بلا حساب جنت میں کل قیامت کے دن داخل ہوں گے وہ ان کی ایک اہم ترین صفت ہے کہ وہ توقل والے ہوتے ہیں اہل توقل ہوتے ہیں متوقع اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں سے بنا دے اور ابین اور لاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنی بیان کی تو عکاشہ رضی اللہ تعالی فورا اٹھے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے سن کر عمل کرنے والے صحابہ جذبہ دیکھ کے اللہ اکبر سنا اور عمل کر دیا سنا اور عمل کر دیا سنا اور عمل کر دیا, عمل کر دیا ہم پتہ نہیں بچپن سے سنتے آئے ہیں علماء کو لیکن عمل تقریر کیا بیان تھا خطبہ کیا خطبہ تھا تقریر کیا تقریر تھی تقریر میں جو بات بتائی جس میں اللہ کے احکام تھے عمل ہو رہا ہے اس پر خطاب میں جو بیانات جو آیتیں حدیثیں احکام والی تھی اس پر عمل ہو رہا ہے عمل ندارت سننا تعریفیں کرنا بس سننا عمل کرنے کے لیے ہو تو وہ سننا فائدہ مند ہوتا ہے ورنہ یہ سننا کل قیامت کے دن حجت ہوگی اس سے بچنا چاہیے عمل ہونا چاہیے وہ کا نے جیسے سنا کہا یا رسول اللہ کن ہوں اللہ سے وہ ستر ہزار لوگوں میں میرے لیے دعا کر دیجئے اور منہم ہوں تو ان کو دیکھ کر دوسرے اٹھے دیکھ کر, اٹھے دیکھ کر اٹھنا الگ ہوتا ہے اللہ عمل کرنے کا جذبہ پیارے نبی اسلم کی دعاؤں میں آپ سب پر اور ہونا بھی چاہیے حسن صبح شام کی جو دعائیں ہمارے نبی سکھائی ہے اس میں توکل ہمیں ملتا ہے نبی گھر سے باہر نکلتے تھے یا باہر نکلتے تھے تو دعا پڑتے تھے تو اس دعا میں توقل ہے نبی کا تھا کلت اللہ کا میں تجھ پر اسلم توں میں اسلام لے کر آیا ایمان لے کر آیا وہ بھی کا آمن تھا آمن تھا اللہ تجھ پر ایمان لایا میں اسلام لے کر آیا اور اعلی کتھا ہوا کھلت جو نب اسلم کی دعاؤں میں ہے کہ میں تجھ پر ہی توقل کرتا ہوں صبح شام کی روزمرہ کی ڈیلی جو نئے کی دعائیں اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنے کی جیسے کہ ترویدی شریف کی روایت ہے اللہ کے دعاؤں میں یہ ہوتا تھا بسم اللہ تو اللہ, اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں دیکھیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں باہر کی دنیا کا کیا خبر باہر فائدے کے لیے نکلتے ہیں نقصان سے بچنے کے لیے نکلتے ہیں کچھ چاہیے اس لیے جاتے ہیں نا کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو چیزیں زندگی میں نے کہا نا. فائدہ حاصل کرنا نقصان سے بچنا تو اللہ کے گھر سے باہر نکلتے کسی کام کے لیے بھی بسم اللہ اللہ کا نام بسم اللہ, اللہ کے نام سے okay. میں طاقت یا گناہوں سے بچنے کی ہمت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے تو سبحان اللہ ہمارے نبی وسلم کا معمول تھا یہ گھر سے باہر نکلتے تو توکل کرتے ہوئے اللہ کے کھانا کھاتے تھے اللہ توکل کرتے تھے ہر چیز پر اپنی زندگی میں توکل کرتے تھے آج ہماری زندگیوں میں اس کی کمی ہے جو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے آج اس کورونا وائرس میں خاص طور سے لوگوں کا جو ہے ایمان کی خطرناک آزمائش ہو گئی ہے جو کئی مہینوں سے یہ چیز یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آپ غور کیجیے اس میں کیسے ایمان کی کمزوری اپنے ایمان کو جانچیے یہ جو ابھی آزمائش کا دور چل رہا ہے جو انشاءاللہ ختم پرے اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد تو اس ماحول میں اپنے ایمان کو تلاش کرے میں اور آپ اکیلے میں بیٹھ کر میرا ایمان کا لیول کہاں پہنچا ہوا ہے میرا عقیدہ کہاں کیسا ہے کیوں کمزور ہو رہا ہے کیا وجہ ہے یہ چیزوں کو دیکھ کر میں کیوں ایسا گھبرا جاتا ہوں کیوں کتنے پریشت... لوگ گھبرا گئے کتنے لوگ پریشان ہو گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنے ایمان کو بڑھائیے اس کے لیے تفسیر دیکھیے واقعات پڑھیے میڈیا پڑھیے اہل علم, اہل علم کے دروس کو اٹینڈ کیجیے علم کو بڑھائیے جب علم آئے گا تو ایمان میں بڑھوتری ہوگی ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھے گا تو انشاءاللہ شاء بھی ہمارا عظیم ہوگا کبھی ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں اللہ ہمارے لیے کافی اللہ بہت دیکھئے, میں کیا بولوں? میں آپ غور کیوں نہیں کرتے بیٹھ کر ہم اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں اللہ کی صفات کو جانتے ہیں ہمارا علم ہے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات پر کون ہے جس پر ہم نے توقل کیا ہے ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میں بھی ایک مثال دے کر ختم کر رہا ہوں وقت بس تھوڑا سا ہے میرے پاس بس میں مثال دیتا ہوں جو میں کل سے سوچ رہا تھا کہ مثال دوں یہ بھی مثال پریکٹیکلی uh, مثال ہے آپ دیکھیے سفر ہو رہا ہے نا آج کب سفر بھی ہوتا ہے سفر کوئی بھی کام کرتا ہے آدمی مثال کے طور پر آپ کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے آپ booking.com پہ جاتے ہیں وہاں کسی اچھی ہوٹل کو بک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں چلو میں مثال دوں کہ جبین سے ادھر مدینہ آ رہا ہے مدینہ وزٹ کریں چلو مسجد نبی جائیں گے عبادت کریں گے تو مدینہ میں ایک ہوٹل کو آپ نے بک کر لیا جو مرکزی قریب میں ہوٹل ہو جانے آنے میں تکلیف ہوٹل کو پورا چیک کر لیا آپ نے جو ہے اس کو بک کر لیا آن لائن پیمنٹ بھی کر دیا آپ نے آن لائن چل رہا نا آج کل ہر چیز آن لائن تو پیمنٹ بھی کر دیا آپ نے میسج بھی آ گیا میل بھی آ گیا کہ بھئی آپ کا روم آپ کا شگہ بک ہے ٹھیک ہے آپ اب مطمئن ہو گئے نہ ہو گئے اطمینان ہو اطمینان کے ساتھ آپ نکلے جبیل سے گاڑی لے کے فیملی کو چلو الحمدللہ مدینے میں وہ طیبہ ہوٹل میں جو ہے ہم نے بک کر دیا ہے اچھا اس میں پورا لکھا ہوا آپ کا ناشتہ تیار ہے آپ کے انتظار میں ہے وزٹنگ وہ یہ تعریف کے جو جملے ہوتے ہیں کمرشل چیزیں خوش کرنا ہے کسٹمر کو کسٹمر خوش ہوگا تو دوبارہ آ کے پھر لے گا یہ سب مسئلہ ہے چلیے یہ سب چیز ہو گئی کس آپ دیکھیے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہاں سے نکلتے ہیں آپ پریشان نکلتے ہیں آپ نہیں کیوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جگہ سیو ہے کھانے کا انتظام آپ نے کر دیا ہے وہ بھی اس کی بھی پیمنٹ وہیں سمجھو پوری پیمنٹ آپ نے کر دی تو کس اطمینان سے کس سکون سے کس بھروسے سے آپ نکلتے ہیں پھر پہنچتے ہیں ہو جاتی آپ کی چیز کبھی نہیں ہوتی ہے دھوکا ہوتا ہے عام طور پہ تو دھوکا نہیں ہوتا یہاں پر لیکن دنیا میں دھوکا ہوتا ہے یہاں آپ کا یہ توقل ہے اللہ پر آپ کا توقل ارے یہ تو انسان ہے نا جس کی ہوٹل ہے جس کو بک کیا ہے آپ نے اور پیمنٹ آپ نے جو آن لائن ٹرانسفر کیا پیسے وہ ایک انسان کو کیا ہے آپ نے انسان پر آپ کا اتنا اعتماد ہے اللہ پر اعتماد کہاں چلا گیا چیک کیجیے اپنی زندگی جبکہ وہ دھوکا نہیں دیتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ سچا رب ہے وہ بڑا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہر چیز اب دیکھیں کیسا بلٹ دیا ایک ایسا وائرس جو دنیا کو پوری دنیا کہاں ہے پاور سمجھ میں آ نا چار پانچ مہینے میں چھ مہینے میں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی لیے اللہ پر تو کل کیجیے لمحوں میں کن فیا کن ہو جا ہو جائے گی وہ چیز ہر چیز کو بدل دے گا لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل توقل کریں اللہ کی ذات پر یقین کریں انسانوں پر یقین آپ کا کامل ہے اللہ پر کبھی یقین جو ہے کمزور ہو چکا ہے یہ کیسا ایمان ہے اپنی ایمان کو جانچے آپ اور ہم ہم اسباب کو اسے سے بھروسہ کرنے لگتے ہیں چیزیں ہیں یہ اس سب اور اللہ تباروں کو تعالیٰ پر توقل ہمارا کمزور ہو چکا ہے ہرگز نہیں ہونا چاہیے توقل کو بڑھانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا ایک حدیث ہے اللہ مالبانی رحمۃ اللہ نے قرار دیا بڑی پیاری حدیث ہے انما ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چپ کر جانے والی نہیں تھی اور جو چیز چلی گئی ہے وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی جو ملنا تھا وہ ملا جو نہیں ملنا تھا ایک چیز انی تھی آگئی گئی اس میں پریشان گھبراٹ کیا اپنے ایمان کو تازہ کریں اپنے اپ کو دیکھیں غلطیوں سے اپنے اپ کو بچائیں اسباب اپنائیں اللہ کے ذات پر کامل توکل کریں کچھ نہیں ہوگا نہ نکالا جائے گا نہ مارا جائے گا نہ قتل کر دیا جائے گا نہ آپ برباد ہوں گے جو ہونا ہے وہ ہوگا اور اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے قدرت ہے اس کی ہر چیز پر قوی ہے اس عظیم رب پر بھروسہ کریں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں دیکھیں لیکن جس پر توقعی تو سبب ہے چھوٹا سا لیکن اسباب اپنا کر آپ نے جس رب پر بھروسہ کیا اس کے بارے میں ذرا یاد رکھیے کہ وہ چھوٹا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ازاں ہونے والی ہے نا میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ہے وہ بڑا ہے وہ قوی ہے وہ قدیر ہے ہر چیز اس کے ہاتھ عزیز ہے غالب ہے لہٰذا اس کے و صفات کو یاد کرتے رہیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اس پر توقل کریں میں نے ایک چھوٹی سی مثال ہوٹل کی جو دی ہے ذہن میں رکھی دوستوں پر آپ کا یقین کہاں دوست ہے میرا بچپن کا جو لنگوٹی انہیں کیسا دھوکا دے ستارے اس پہ ایسا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اللہ کی ساتھ پر آپ کو ہونا چاہیے وہ رب ہے وہ عبادت ہے جو یقین آپ کر رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ عمل ہے ایک اسباب ہے دنیا کا وہاں عبادت ہے اور عبادت میں جو ہے پاور ہونا چاہیے عبادت میں جو ہے مضبوطی آنی چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو میرا وقت جو انہوں نے دیا تھا چھ ہونے والے ہیں ہونے والے ہیں تو اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو سمجھنے کی اور ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ حقیقی توقل کرنے کی ہم سب کو توفیق قطع فرما اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں عقیدے میں مضبوطی پیدا کر اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا اللہ ہمارے توقل کو مضبوط کر دے اللہ ہر وبا سے ہر بلا سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہم کو نجات دے ہم کو محفوظ رکھ آمین بآخر الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر الجزا اللہ رب العالمین شیخ محترم کو اس عظیم درس پر جزائے خیرتہ فرمائے توکل اللہ کا مفہوم کیا ہے اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس موضوع پر شیخ محترم نے آپ کے سامنے کتاب و سنت اور صلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں بڑا ہی اہم درس دیا اور توکل اللہ کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا آپ نے شیخ کا درس سماعت فرمایا آپ تمام حضرات کا شکریہ اور درس میں شیخ نے بات بتائی کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ اربامن کی ذات پر چھوڑنا یہ توکل کہلاتا ہے اسباب پر توکل کرنا یہ کسی بھی حال میں شرک سے خالی نہیں ہے اسباب یہ ایک عمل ہے اور بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں مخلوق ہوتے ہیں لہذا توقل خالق کی ذات پر ہوتا ہے مخلوق پر نہیں ہوتا مخلوق اسباب ہوتے ہیں لہذا اسباب کو صرف اسباب سمجھنا ہے اگر انسان مخلوق پر توقل کر لے گا تو یہ شرک ہوتا ہے اور یہ شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے یا تو بڑا شرک ہوگا بڑا شرک یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اسباب نہیں بنایا اگر کوئی آدمی ان کو اسباب بنا لے جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا قدرت نہیں دی ان میں اگر کوئی کسی پر توقل کرتا ہے اور ان کو سبب بناتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اکبر ہے جیسے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اب ہم کسی بندے کے بارے میں عقیدہ رکھ لیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ سبب ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ شرک اکبر ہوگا اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے اب اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ ہم رکھ لیں اور اس پر توقل کر لیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا شرک ہوگا اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے اگر آدمی ان پر اعتماد کرتا ہے تو یہ شرک خفی یا چھوٹا شرک ہوتا ہے اللہ نے سبب بنایا وہ سبب ہے صرف وہ وہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے وہ تو عمل ہے وہ لہذا اگر ان اسباب پر انسان اعتماد کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹا شرک ہے اللہ نے اسے سبب بنایا تو وہ سبب کی حد تک ہے جیسے دواؤں کو اللہ رب العالمین نے شفا کا ذریعہ بنایا اب انسان اس دوا ہی کو پر تبا تبا کر لے اور اسی پر اعتماد کر لے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ چھوٹا شرک ہے یہ ہم ماسک لگاتے ہیں اور اس طریقے سے سریٹائزر اپنے ہاتھوں کو کرتے ہیں اور یہ جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اگر ہم اسی پر اعتماد کر لیں یہی ہمیں بچانے والا ہے سمجھ لیجئے تو ایسی صورت میں یہ سبب ہے اور یہ سبب کے بجائے آپ نے اسے اصل سمجھ لیا کہ اللہ رب برامین کے ساتھ یہ بھی چھوٹا شرک ہوگا تو سبب پر اعتماد کرنا ہر حال میں شرک ہی ہوتا ہے یا تو بڑا شرک ہوگا یا تو چھوٹا شرک ہوگا لہذا صحیح مسلک کیا ہے صحیح راستہ کیا ہے کہ سبب کو ہم سبب سمجھیں نتیجہ اللہ ہر کی ذات پر چھوڑ دیں اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی کبھی انسان کو فائدہ نہیں ملتا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سبب اختیار نہیں کرتا لیکن اللہ البراہین اس کی حفاظت کرتا اس لیے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا یہ سبب کہلاتا ہے تو سبب پر اعتماد کرنا یہ قطع ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ سبب پر اعتماد یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد نہیں بلکہ مخلوق اور عمل پر اعتماد ہے اور اعتماد اللہ البراہین کی ذات پر ہونا چاہیے اس لیے جو صحیح بات ہے اس کے تعلق سے وہ کہ ہم سبب کو سبب سمجھیں اور نتیجہ اللہ ابراہین کی ذات پر چھوڑ دیں اور سبب کو بھی اپنانا یہ بھی ضروری ہے اور یہ اللہ پر توقل کے توقل کی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے جو انسان اسباب نہیں اختیار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو لکھا ہوگا وہی ہوگا یقیناً وہی ہوگا لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسباب نہ اختیار کرنا اللہ رب العالمین نے دنیا کو جو نظام بنایا ہے اس نظام کی کہ اس نظام کو نہ فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے یہ حکمت کے منافی ہے یہ حکمت کے منافی ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا اس نظام کے بارے میں تانہ زنی کرنا ہے جو انسان اسباب کو نہ اختیار نہ کرے اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا یہ یہ تو یہ توکل کہلاتا اسباب بھی اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اسباب نہ اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت میں تانا زنی ہے اور اللہ رب العالمین کی گویا کی جو حکمتوں کا انکار کرنا ہے اگر کوئی آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا تو اس اس باریکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن نتیجہ اللہ العالمین کی ذات پر چھوڑے توکل اللہ پر کرے اور دنیا کا نظام اللہ ابراہین نے سبب پر رکھا ہے لیکن اللہ ابراہین ہر چیز پر قادر ہے شادی کریں گے تبھی اولاد ہوگی اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو آپ کو اولاد نہیں ملے گی اللہ البراہین اولاد پہاڑوں سے زمینوں سے نہیں پیدا کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے جیسے بغیر باب کے اللہ ابراہین نے مریم کے پیر سے عیشا کو پیدا کیا اور بغیر ماں باپ کے اللہ ابراہین نے ہنس آدم کو پر بنایا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ رب اللہ میں دنیا کے اندر ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ ہی مصب الاسباب ہے لہذا اسباب پر اعتماد کرنا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جو قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے جو متضلا جہمیہ جو عقل پرست لوگ ہیں جو سبب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں لہذا یہ بھی غلط ہے اور یہ ہر حال میں یا تو بڑا شرک ہوگا یا تو چھوٹا شرک ہوگا اور جو اسباب اختیار نہیں کرتے وہ حقیقت میں اللہ پر توقل نہیں کرتے وہ اللہ کی حکمتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی حکمت میں تانہ زری کرتے ہیں لہذا وہ گویا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی حکیم نہیں ہے اور اس طریقے سے اللہ ابرامین کے کام کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے لہذا اس باریکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ توقع اللہ کے مفہوم اور اس کی فضیلت اور اس, اور اس کے فائدے پر ہمارے سامنے گفتگو کی ہے ہم شیخ محترم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے اس موضوع کی ہمارے سامنے وضاحت فرمائی اللہ براہین شیخ کی علم اضافہ فرمائے اللہ البرامین ہمیں شیخ سے روبرو جیسا کہ شیخ نے درس کے دوران بھی کہا کہ جبیل میں پروگرام ہوتا تھا اور لوگ ہمارے سامنے ہوتے تھے اور آج تو لوگ ہمارے سامنے نہیں آن لائن سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے حالات سازگار کرے اور اس طریقے جیسے پہلے دین کی محفلیں سجا کرتی تھی پورے سعودی عرب کے اندر اور اس طریقے دینی مکاتی جالیات کے اندر اللہ ابراہین پھر وہ وقت لے کر کے آئے اور انشاءاللہ ان شاء قریب وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ آج جنہیں ہم آن لائن سنتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ جب حالات درست ہوں گے تو ہم اپنے مشائق سے روبرو سنیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ ابرامین حالات کو درست فرمائے اور ایک اعلان کے ساتھ اپنی مجلس کا ہم اختتام کر دیں اعلان یہ ہے کہ اگلے جمعہ کو آپ کے اسی زوم پر آن لائن ہمارے شیخ ابو رضوان محمدی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور منہج سلف کے موضوع پر شیخ کے انشاءاللہ سلسلہ وار دروس ہوں گے منہج سلف کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں خاص طور سے موجودہ حالات میں اس موضوع پر شیخ ابو رضوان محمدی حافظہ اللہ جو ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم دین دائ مبلغ اور محرر اور مصنف کئی کتابوں کے مصنف اور ہماری جنگ تہلیس مہاراشٹرا کے تقریباً بیس سالوں تک ناظم آلہ رہنے والے اور جامعہ محمدیہ کے سابق استاد عقیدہ اور فی الحال مرکز امام بخاری تلولی میں تدریس کے فرائض انجام دینے والے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے زبان و بیان قلم تمام چیزوں کی صلاحیت اللہ رب العالمین کو نواز رکھی ہے اور ان کا ان اور اللہ رب العالمین نے ان تمام صلاحیتوں سے انہیں نواز رکھا ہے شیخ ہماری گفتگو ہو گئی ہے انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے منہج سلف پر وہ سیر حاصل گفتگو کریں گے سلسلہ وار درس دیں گے اس درس کے اندر بھی آ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے اللہ رب العامن ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے جو علماء ہیں ان علماء سے ہم سب کو جوڑ کر کے رکھے ان سے استفادے کی توفیق دے اور ان کا ادب احترام اور اس طریقے سے ان کے گروہ سے فائدہ اٹھانے کی اللہ رب الامن ہمیں توفیق عائت فرمائے اور اللہ ربامین جو کچھ ہمیں علم دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے عام جزاکم اللہ خیر انہیں چند باتوں کے ساتھ اور تمام سامعین اور مشاہدین اور ناظرین کے شکریہ کے ساتھ اللہ رب الامین کا سب سے پہلے شکر اور پھر ہمارے شیخ محترم کا شکریہ کہ شیخ نے ہمیں وقت دیا اور اس طریقے سے بڑی اہم گفتگو ہمارے سامنے فرمائی اور اس عقیدے کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کیا کہ ہم اللہ کی ذات پر توقل کریں اور کیونکہ وہی توقل کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس طریقے سے اس کی اہمیت وفادیت پر ہمارے سامنے روشنی ڈالی اللہ اربامین شیخ کے اس درس کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے اللہ رب الامین ان کے عمر میں علم برکتہ فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کی توفیق جامین جزاکم اللہ خیر وحمد اللہ و جزاک الم اللہ خیر وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ